من من نقطہ تعلق اسلح و بینا فان بغت احدا الخراف قاتل اللہ تبغی حتہ تفیع الى امر اللہ یہ جو ایام ہیں محرم الحرام کے ان دنوں میں واقعہ کر بلاما ہوا یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور دشمنوں کی سازشوں میں سے ایک کامیاب سازش تھا کہ جس نے امت مسلمہ کو تین بڑے گروہوں میں تقسیم کر دیا اس واقعائے کربلا کے بعد امت مسلمہ تین بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے ایک گروہ ان روافظ کا جنہیں آج کل لوگ شیعہ کہتے ہیں جو اس واقع کربلا کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ کرتے ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ایسی نفوس قدسیہ کو لن کا نشانہ بناتے ہیں جن کا دور سے بھی اس واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر وہ صحابہ کے جو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ مشاجرات میں شریک رہے ان پر سب و ختم کرتے ہیں ان رافضیوں کے مقابلے میں ایک دوسرا گرو ہے جنہیں ناسبی کہا جاتا ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کا بہانہ بنا کے اور رافضیوں کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے یہ بھی حد اعتدال سے اتر جاتے ہیں اور شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کلی طور پر ذمہ دار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھہراتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاترین عثمان کو نہ صرف یہ کہ کساسن قتل نہیں کیا ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نے عثمان کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا ہے اور پھر یہ ناسبیوں کا گروہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ان کے قتل کو بالکل روا اور جائز قرار دیتا ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان کسی ایک امام ایک گروہ ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں مسلمان اتفاق کر لیں اس کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص اٹھے خلافت کی بیعت کے لیے کوئی نیا خلیفہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے فضری بونو کا ہوں کائے نم منکانا وہ جو کوئی بھی ہو اس کی گردن اڑا دو لہذا چونکہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر سوائے دو صحابہ کرام عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی تمام تر صحابہ کرام تابعین سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ بیعت کر چکے تھے اور اس کی امارت و خلافت پر متفق تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ماد اللہ ان کے بقول ایک بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہوں کا قتل برحق تھا یہ دوسرا گروہ ہے جو رافضیوں کے مدھیے مد اور انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اور کتابوں کے اوراق بڑے سیاہ کیے ہیں اور تیسرا گروہ اہل السنہ و جماع کے ان معتدل لوگوں کا ہے جو کہ ان تمام تر مشاجرات کو ان تمام تر واقعات کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کا سبب کیا تھا اور یہ سارے معاملات جو درپیش آئے امت کو یہ کیوں کر کھڑے ہوئے اور اصل خرابی اور سازش کہاں پہ تھی اور اہل و سلنا کا مختصرا نظریہ عقیدہ اور موقف ان مشاجرات کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہ دو گروہ جو آپس میں لڑتے رہے حضرت میرے معاویہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمنوا ایک جانب اور دوسری طرف سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہم دوسری جانب تھے یہ دونوں گروہ حق پر تھے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گروہ تھا وہ حق کے زیادہ قریب تھا اور دونوں گروہ صحابہ کرام کے تھے اور دونوں کا ادب اور احترام وہ ملحوظ رکھنا اہل ایمان کو اپنا اسلام اور ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے اور پھر اس کے بعد ان دونوں صحابہ کی اولاد کے درمیان یعنی حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید ابن معاویہ کے درمیان جو یہ معاملہ ہوا سانحہ کر ہوا اس پہ بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کوئی بھی ارادہ تھا بہرحال آخر وقت میں وہ اس سے رجوع کر چکے تھے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آپ کو بتاتے ہیں اور یزید ابن معاویہ پر جس قدر بھی الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک الزام بھی بسند صحیح ثابت نہیں ہے حتا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد ابن الحلفیہ کے بقول یزید ابن معاویہ عبادت گزار نماز کا پابند قرآن کی تلاوت کرنے والا اور خیر اور ثواب کو تلاش کرنے والا اور سنت کا متبع تھا بہرحال پھر ان تمام تر معاملات کے باوجود نہ تو اہل السنہ و یزید ابن معاویہ کے ساتھ محبت کرنا لازمی اور ضروری قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ صحابی نہیں تھا صحابہ کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا جز اور حصہ ہے اور جو صحابی نہ ہو اس کے ساتھ محبت کرنا دین میں لازم اور ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یزید ابن محاویہ کو لان تان کرنا جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ دین اسلام میں کسی معین شخص پر لعنت تان کرنا قطعا جائز نہیں ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو مطلق طور پر لانت کی ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت لعنت اللہ علی القاربین لیکن کسی ایک جھوٹے کو معین کر کے لعنت تت کرنا دین میں جائز نہیں ہے شراب پینے والوں پر مطلق طور پہ لانت لیکن کسی شرابی کو متعین کر کے اس کا نام لے کے اس کو لان کرنا دین میں یہ جائز نہیں ہے بلکہ ایک صحابی شراب کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوتا بار بار پیش ہوتا ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہہ دیا اللہ کی اس پر لعنت ہو اکثر نا اتابی یہ کتنا ہی اسی مقدمے میں اسی کیس کے اندر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعالیٰ لا تعینو علیہ شیطان اس پر لعنت نہ کرو اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو فو حب اللہ رسول یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے یہ تو مسلمان ہے کافروں کو بھی نام لے کر ان پر سب و شتم کرنا لعنتان کرنا اسلام جائید نہیں سمجھتا یہ انسانوں کو چھوڑیے جانوروں پر بھی لان کو اسلام معین طور پر لانت کرنے کو درست قرار نہیں دیتا اونٹنی پر سوار تھی اور اونٹنی اس کی تھوڑی سی شرارتی تھی ذرا وہ بیتک تھی یہ گرنے لگتی اس نے اونٹنی پر لانت کر دی نبی نے اسلات اسلام کو پتا چلا آپ نے فرمایا اس کو اور اس کے سادو سامان کو اونٹنی سے اتارو اور سے کہو کہ پیدل چلے اور اس کو کہا تو صاحب معنا ملعونتن تن تو انہیں اس پر لانت کی ہے اب لانت زدہ اونٹنی کو لے کے بارے ساتھ نہ چاہ یہ تو جاندار ہے بے جان چیزوں پر بھی لانت کرنا منع ہے ایک دفعہ تیز ہوا چلی صحابہ نے خیمے لگائے ہوئے تھے اکھڑنے لگے کسی نے ہوا کو لانت کر دی آپ نے فرمایا لا تنہا امورا تن ہوا کو لان نہ کرو یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے یعنی مسلمان مومن آدمی کے لیے لان کرنا یہ کسی صورت میں جائید نہیں ہاں مطلق طور پر جس طرح کتاب و سنت کے اندر مذکور ہے مطلب طور پر کافروں پر جھوٹوں پر یا جن جن لوگوں پر شریعت نے لانت کی ہے اطلاق ان پر لانتان اگر ضرورت پڑے تو کی جا سکتی ہے بلکہ غالباً امام احمد ہمبر رحمہ ادارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا آپ یزید پر لان کیوں نہیں کرتے تو کہنے لگے ہل سمیتا ابا کا یسبو احدا کیا تو نے اپنے باپ کو سنا ہے کہ وہ کسی پر لعن تان کرتا ہو یہ سوال کرنے والے امام احمد کے بیٹے عبداللہ تھے تو یعنی کہ یہ اہل سننا وہ کا موقف ہے اب یہ معاملہ بنا کیا ہے یہ سانحہ کر بلا اور یہ سارے معاملات یہ مشاجرات اصل میں یہ سبائی سادش ہے مختصر میں کہ یہ سبائی سازش ہے یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے اور پھر اہل کوفہ اس کے اندر پیش پیش ہیں وہ اس کا آلائے کار بنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا شہید کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی تھا اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین وہ بھی سارے کے سارے کوفی لوگ تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے یہی لوگ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل بھی یہی تھے اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل بھی یہی لوگ تھے بہرحال معاملہ یہ بنا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی گئی تو وہ لوگ شرارتی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں شامل تھے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے کچھ عہدے پر امیر اور گورنر بنا دیا اب یہاں سے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے ان کا مطالبہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن شرط صرف اتنی سی ہے کہ یہ قاترین عثمان کو کیفر کردار تک پہنچائے ان کو سزا دی جائے سزا دینے کی بجائے انہوں نے بڑے بڑے عہدے دے دیے ہیں اور ظاہری طور پر یہ ایک بہت غلط اقدام محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ بہت اچھا اقدام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کہ امیر معاویہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ہمنوا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو اچھا اقدام میں نے کیوں کہا اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آپس میں لڑائی اور مشاجرات کے دور میں ایک گروہ ظاہر ہوا جن کو خارجیوں کا گروہ کہا جاتا تھا اور ان خارجیوں کے خلاف حضرت علی اللہ تعالی انہوں نے قتال کیا تھا اور تمام تر خارجیوں کو انہوں نے قتل کروا دیا تھا اور خارجیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن نبی داود اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے ایک آدمی نبیر السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد انصاف کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا شخص تھا جس نے یا محمد کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں اور آپ نے پھر پیش گوئی کی کہ یہ آدمی اس کی اولاد سے کچھ ایسی قوم نکلے گی جو کہ زبان سے قرآ پڑھیں گے جو ان کی ہنسلی سے نیچے نہیں اترے گا اور یمروکون من دین مروق سہ من رمیا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے اور پھر فرمایا تحیرون سلا کم و سلاطیم و سیامہ ظاہری طور پر یہ اتنے متقی پرہیدگار اور عبادت گزار ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے یعنی اپنی عبادات صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام اپنی عبادات کو خارجیوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے گے یقولون من خیری قول بری یا مخلوق کی اعلی ترین بات ان کی زبان پر ہوگی دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق حقیقت نہیں ہوگا فرمایا لمت الن ہوں قتلا آد اگر میری زندگی میں یہ لوگ نکل آئے تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا اور پھر آپ نے پیش گویاں کی ان کے بارے میں بہت ساری اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ یو کاتل یقل اولت کا افاتعینی کہ ان کے خلاف کتاب وہ گروہ کرے گا جو مسلمانوں کے دو گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا کتال کرنے والا گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا گروہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے نتیجے میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا عثمان سے بدلہ نہ لینے کے باوجود حق کے زیادہ قریب تھے اور اسی حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امیر معاویہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر اصحاب کا جو مطالبہ تھا کہ قاترین عثمان سے بدلا لیا جائے وہ بھی حق پر تھے کیونکہ نبی السلام نے فرمایا ہے اول فاتعینی بالحق پر دونوں گروہ حق پر ہیں لیکن ایک گروہ حق کے زیادہ قریب ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ یہ حق کے زیادہ قریب تھا حالانکہ انہوں نے قاتلین عثمان سے بدلہ بھی نہیں دیا تھا اور ان کو اوروں پر بھی فائز کیا تھا اب ایک لمحے کے لیے یہاں پہ رکیے یزید ابن معاویہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو قتل ہے کوئی آج تک ثابت نہیں کر سکتا اور لوگ دعوی بھی نہیں کرتے اس بات کا اچھا پھر اس کو برا بلا کیوں کہا اس لیے کہ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ کیوں نہیں لیا اس کے علاوہ اور کوئی ریزن اور کوئی سبب نہیں ہے صرف یہی سبب ہے نا اس کو برا کہنے کا کہ اس نے قاتلی نے حسین سے بدلہ نہیں دیا حسین کا قاتل عبید اللہ بن زیاد بھی نہیں تھا جو کوفے کا گورنر تھا اور نہ ہی امر ابن سعد جو کہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے قاصد تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاتل کون تھے وہی کوفی شرارتی لوگ جو ابن زیاد کی فوج میں موجود تھے اب وہاں کے سیاسی حالات کچھ ایسے تھے کہ کوفے کے لوگ انتہائی شرارتی تھے اور ان کو قابو کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد جو کہ ایک سخت طبیعت کا مالک گورنر تھا اس کو وہاں پر مقرر کیا گیا تاکہ ان حالات کو کنٹرول کرے اب جس بندے کو حالات سنبھالنے کے لیے بھیجا گیا ہے اس کی موجودگی میں ایسا کچھ ہو گیا تو اس کو سزا دینا بھی سیاسی طور پر درست نہیں ہوتا اور پھر وہ لوگ جو عمر ابن سعد کے ساتھ اس لشکر میں گروہ میں جمع شامل تھے جنہوں نے مد بھیڑ کی اب وہ معاملہ بھی ایسا تھا کہ قاتل ان میں سے اصل کون ہے اس کی تحقیق بھی خاصی مشکل تھی کیونکہ یہ باقاعدہ جنگ نہیں تھی اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں کیا تھا یہ تو یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ الزام کیا تھا ان کی طرف سے نے عثمان کا بنا جائے کیوں نہیں لیتے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی نسبت کہیں زیادہ بڑی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے دین کا جو نقصان ہوا ہے اتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہوا بہرحال اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاتلین عثمان کو عہدے دینے کے باوجود حق کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں تو کیا یزید ابن معاویہ کاترین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدوں سے معزول نہ کر کے ادھر عہدے پہلے دیے ہوئے ہیں معزول نہ کر کے وہ حق پر نہیں ہو سکتا یہ ایسی بات ہے جو ظاہری طور پر سمجھ نہیں آتی لیکن نبین اسلام کی جو پیش گوئی ہے اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو مسلمان کو اس پر ایمان لے آنا چاہیے خیر ان مشاجرات کے نتیجے میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ایک بڑا خلا پیدا ہوا اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ مشاجرات ختم ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا نائب اور خلیفہ کون بنا حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اچھا حضرت معاویہ یا یزید ان کے بیٹے یزید پر ایک دوسرا الزام کیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ بننا یہ ٹھیک نہیں انہوں نے باپ کے بعد بیٹے کو خلافت دے کر ملوکیت کا آغاز کیا ہے جس طرح وہ ابو مودودی اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے شیعہ بھی اس پر بڑا شور بچاتے ہیں لیکن بےچاروں کو پتا نہیں ہے کہ یہ کام مدینہ میں اس سے پہلے ہو چکا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون نامزد ہوتے ہیں ان کے بیٹے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس کو ملوکیت کا نام دیا جائے تو ملوکیت کا آغاز تو پیچھے سے ہوتا ہے حالانکہ یہ ملوکیت نہیں ہے بہرحال یہ علیحدہ موضوع ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طبیعت بڑی نرم مزاج تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیش گوئی کی تھی ان ابنی حادث سیدن کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالی ان قریب کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زمام خلافت سنبھالنے کے بعد سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلو کر لی اور نہ صرف یہ کہ سلح کی بلکہ ان کے حق میں خلافت سے دست بردار بھی ہو گئے جس کے نتیجے میں مسلمان ایک مرتبہ پھر سارے کے سارے متحد ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت میں مسلمان متحد نہیں تھے دو گروہوں میں تقسیم تھے اور اس دورے خلافت میں مسلمانوں کی جہادی کاروائیاں اور فتوحات کا سلسلہ بند رہا ہے کیونکہ یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت تک جہاد جاری رہا فتوحات کا سلسلہ جاری رہا پھر حضرت امیر بحاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت میں دوبارہ یہ جہاد کا میدان گرم ہوتا ہے اب آپس کی لڑائیوں کے نتیجے میں دو طرح کے جو اثرات ہیں وہ آنے والی نسل پر مرتب ہوتے ہیں یا تو آئندہ نسل وہ کیا سمجھتی ہے کہ لڑائی جھگڑے میں فائدہ کوئی نہیں آپس میں لڑ رہے ہیں لہٰذا اس کو بند کرو سلاح کرو یا پھر کیا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسل کو اپنی فوقیت اور برتری کا احساس زیادہ پختہ ہو جاتا ہے وہ لڑنے پر ہی بسر رہتی ہے اور یہ دونوں قسم کے اثرات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پر ظاہر ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سلو صفائی کے ذریعے معاملے کو ختم کر دیا اور چونکہ یہ بڑے تھے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے چھوٹے تھے تو بڑے بھائی کے آگے یہ بول نہیں سکے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس بات پر لڑتے رہتے تھے کہ آپ اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کے نہیں دیتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کہتے تھے کہ تو مجھ پر ایسے جزا فضا کرتا ہے جیسے کوئی چھوٹی بچی جزا فضا کرتی ہے تو باہر والد گرامی کو بھی منع کرتے تھے اس لڑائی جھگڑے سے اور جب زمان اقتدار ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں جب تخلیفہ رہے یہ معاملہ دبا رہا اور ان کے بعد جب یزید ابن معاویہ کو خلافت و امارت دی گئی اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو ان کا وہ احساس پھر اجاگر ہوا فوقیت اور برتری والا اور انہوں نے سمجھا کہ ان کی نسبت امیر معاویہ کے بیٹے کی نسبت ابھی طالب کا بیٹا زیادہ حقدار ہے اور وہ بہتر طریقے سے خلافت و امارت کو سنبھال سکتا ہے تو یہ آرزو اپنے دل میں لیے انہوں نے حالات کو دیکھا لیکن اہل مدینہ سب کے سب اہل مکہ سب کے سب وہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی تھی اور دو صحابی یہ تھے حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ صرف دو پیچھے رہ گئے عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے بھی بیعت کر لی تھی اب یہ مدینے سے موقع پا کر مکے کی طرف نکلے مکہ میں حالات دیکھے وہاں سازگار نہیں ہیں مسلم ابن عقیل کو یہ پہلے کوفا روانہ کر چکے تھے کیونکہ کوفی ان کو بلا رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور بے شمار خطوط انہوں نے لکھے تو وہ چند ایک افراد یہ جمع ہوئے جانے لگے تو لوگوں نے انہیں منع کیا حتیٰ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ابھی تک یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی انہوں نے بھی منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں کیونکہ وہاں کا ماحول سازگار نہیں ہے اور سب نے روکا تمام صحابہ کرام نے روکا عبداللہ اللہ ہبن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی منع کیا لیکن جب یہ ڈٹے رہے اور انہوں نے جانے پر اصرار کیا تو ان کی شہادت کا شبہ ان کو پہلے ہو گیا تھا اور کہنے لگے اے مقتول اے قتیل شہید میں تجھ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں یعنی کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے بس کے آنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ علاقہ ہی ایسا ہے بہرحال یہ جب وہاں سے نکلے چل پڑے تو راستے میں انہیں اطلاع دی گئی مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بارے میں جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو ان کا ارادہ متزلزل ہو گیا یہ رک گئے واپسی کا انہوں نے ارادہ کیا لیکن چونکہ مسلم بن عقیل کے کچھ بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے تو ان کے اصرار پر یہ پھر آگے کو چل پڑتے ہیں اب یہ دو موقف بڑے اہم ہیں پہلی بات یہ کہ سارے صحابہ تابعین تمام بہیخواہ تمام آپ کے آئزہ و اقربا آپ کو وہاں جانے سے منع کر رہے ہیں اور پھر مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملنے پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو کہ تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہیں ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیے اور منع کرنے کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ بھی سامنے رکھیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں گیا سوائے چند ایک قریبی رشتہ داروں کے یہ تینوں باتیں سامنے رکھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل کا مارکہ کتن نہیں تھا اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی حق و باطل کا مارکہ ہوتا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ رحی مجمعین جن کی ساری زندگیاں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزری تھیں وہ بھلا پیچھے رہتے تھے قتن نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفر اسلام کی جنگ حق و باطل کا مار کا نہیں تھا اور پھر جب یہ آگے بڑھے تو عبید اللہ بن زیاد جس کو یزید ابن معاویہ نے عراق اور کوفے کے ان علاقوں پر نگران گورنر مقرر کیا ہوا تھا اس تک کی تلا پہنچی اس نے اپنے قاصد بھیجے غالباً امر ابن سعد کو بھیجا کہ ان کی پیش قدمی کو روکا جائے اور ان کو میرے پاس لے کے آ جائیں آپ امر <تصفح> ابن صاحب گیا یہ بڑا سلا جو طبیعت کا آدمی تھا خانوادہ رسول کی بڑی قدر اور بڑا احترام کرتا تھا اس نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کوفے میں کچھ بغاوت کا اندیشہ ہے اور اس قسم کے معاملات ہیں لہذا اب کیا کرنا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع پا چکے تھے اور حالات کو کب تک سمجھ چکے تھے اب انہوں نے تین تجویزیں رکھی تاریخ تبری ابن کثیر ابن اثیر اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں حتٰ کہ شیعوں کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں رافضیوں کی ان کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ تین تجاویز حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے سامنے رکھی پہلی بات مجھے واپس جانے دو دوسری بات مجھے اسلامی سرحد پہ جانے دو ٹھیک ہے میں واپس نہیں جاتا لیکن مسلمانوں کی جو سرحدیں ہیں جہاں پہ مسلمانے ہوتے ہیں اور جہاد و قتال کے لیے سربس جانے دو یا پھر مجھے یزید ابن معاویہ کے پاس جانے دو میں خود اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا باتیں انہوں نے پیش کی اگر ساتھ یہ بات لے کر پہلے بن زیاد کے پاس اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو انہیں یزید کے پاس بھیج دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ میرے ہاتھ پر بیت کریں اب عبید اللہ بن زیاد اس کے ذہن میں تھا کہ جب یہ میرے ہاتھ پر بیت کر لیں گے تو اگلا معاملہ آسان ہو جائے گا اور چونکہ بیت کو توڑ دینا یہ مسلمانوں کے ہاں روا اور جائز نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے لہذا جو ایک خدشہ ہے انتشار اور بغاوت کا وہ ختم ہو جائے گا یہ پیغام لے کر عمر ابن صاحب واپس آئے اچھا یہاں پر یہ بات قابل غور ہے جو ناسبیوں نے کہا ناسبی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بغاوت کی تھی اور باغی کا قتل کرنا اسلام میں جائز ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جو قتل کیا گیا وہ درست قتل کیا گیا نبیر اسلام کے فر مطابق قتل کیا گیا لیکن ان کی یہ بات سراسر غلط ہو جاتی ہے کیونکہ ان تینوں صورتوں میں واپس جائیں گے تو مدینہ میں جا کے کس کی عمارت میں رہیں گے یزید ابن معاویہ کی سرحدوں پر پہنچے گے تو وہاں عمارت کس کی ہوگی یزید ابن معاویہ کی اور تیسری شرط کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے پاس جانے دو میں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں یعنی ان کا پہلے جو بھی ارادہ تھا بہرحال وہ آخر وقت میں اس ارادے کو ترک کر چکے تھے لہذا یہ کہنا کہ وہ باغی تھے اور بغاوت کو کھڑا کرنا چاہتے تھے لہذا ان کا قتل برحق اور درست تھا تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں جب عمر ابن ساتھ یہ پیغام لے کر واپس آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے امیر المومنین جس کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے میں اس ہاتھ پر بیعت کروں گا اس کے کارندوں کے ہاتھ پر بیت کرنے کا کیا معنی میں نہیں کروں گا اس کے پاس جا کے ٹھیک ہے میں بیعت کر لیتا ہوں اسی بات پر وہ کوفی لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ لکھ کے بلوایا تھا اور مسلم بن عقیل کو اس سے پہلے قتل کر چکے تھے یہ بڑے منافق قسم کے دو نمبر قسم کے دو گلا باز لوگ تھے یہ اس گروہ کے اندر بھی شامل ہو گئے اب انہوں نے کیا کیا کہ اسی بات پر آپس میں برس و تکرار زبانی کلامی جس طرح تو, تو میں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا گرما گرمی اب یہ موقع تلاش کر رہے تھے کیونکہ جب عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر بنا تو انہوں نے فوراً مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا تھا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا مسلم بن عقیل جانتے تھے کہ باغی کون کون ہے اور یہ شورش کون کون بپا کر رہا ہے ان کو انہوں نے شہید کر دیا اب دوسرے نمبر پر خطوط ان کے پاس تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور پھر یہ ایک بہت بڑا ثبوت بداتے خود تھے کہ کوفے کے اندر شورش بپا کرنے والے بندے کون ہیں وہ اس ثبوت کو بھی ختم کر دینا چاہتے تھے تو اسی دوران انہوں نے خیموں کو آگ لگائی تاکہ جہاں پر وہ خط وہ خط جل جائیں اور ثبوت ختم ہو جائے انہوں نے بہانہ بنا کے تو, تو میمے والی زبانی کلامی لڑائی اور گرما گرمی میں ہی جس طرح اٹھا پائی اور پھر ہاتھا پائی سے تلواریں کھینچ کر دو چار بندوں کو انہوں نے قتل کر دیا شہید کر دیا جن میں ایک اللہ تعالی عہب بھی تھے اس قافلے کے کئی ایک لوگ زندہ سلامت باقی بچے ان کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا وہاں پر اس کا اس نے اکرام کیا جن میں محمد ابن حنفیہ بھی شامل تھا اور یزید کی صفائی وہ بیان کرتے رہے ہیں واقعۂ حرا کے دوران واقعی ہر یہ اس کے بعد پیش آنے والا ایک اور عجیب و غریب قسم کا سانحہ ہے بہرحال یہ جو کہا جاتا ہے دس دن تک انہیں روکے رکھا پانی بند کیے رکھا اور یہ ہوا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ کوئی لمبی چوڑی لڑائی بھی نہیں تھی کوئی پلاننگ نہیں تھی اس کی اچانک پن میں یہ سانحہ رونما ہوا ہے اور یہ اس کی مختصر سی حقیقت ہے اور پھر اس واقعہ کو بنیاد بنا کر جو لوگ حرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر لان کرتے ہیں ان کو بھی اپنی عقلوں کا علاج کروانا چاہیے کیونکہ عقل کو انہوں نے بھی طلاق دی ہوئی ہے کہ وہ اصحاب جن کا اس واقعہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں خام خام ان پر زبان درادی کرتے اور پھر وہ لوگ جو اس کو بغاوت قرار دے کے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ زبان درازیاں کرتے ہیں انہیں بھی اپنی زبان کو لگاب دینی چاہیے کہ یہ صحابۂ کے رام ہیں اور نبی رسلا تو سلاب نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب گرا بلا نہ کہو سب و شتم ان پہ نہ کرو کیونکہ تم میں سے ایک آدمی اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اہد پہاڑ تقریباً چھ کلومیٹر پر محیط ہے غالبن اتنا سونا اگر کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو صحابہ نے جو ایک یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا اور صحابی کون ہوتا ہے ہر وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو وہ آدمی صحابی ہے ہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات مختصر ہو ایک مرتبہ ہو کئی بار ہو یا لمبا عرصہ وہ نبی السلاۃ وسلام کے ساتھ رہا ہو صحابی ہونے میں سب برابر ہیں ہاں صحابۂ کلام کے دراجات ہیں اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے سب سے افضل ترین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پھر ہیں پھر عثمان ہیں پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پھر باقی اشرہ مبشرہ ہیں اور پھر اس کے بعد اصحاب بدر ہیں پھر اس کے بعد اصحاب بیت رضوان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سمعین توفیق دے وما علیہ اللہ اللہ